دس گئی ہو ہی نہیں سکتا اگر ایک چیز کی روایت میں مختلف ہو جائے کہ وہ سلوک سے بھی کم ہو لیکن اس کو حسن لگی ہی کا درجہ ملے گا اور اس کو حسن لے کا درجہ ملے ملا آپ لوگ جو میں نے بات بتا دی سب آپ کی بتانے بات نہیں لیکن مجبور کیونکہ سوال کرتا آدمی کرنا یہ سب طالب علم کے لیے ہوتی بات ہے برے ہونے کرنا سوال ہے کہ بڑے ہونے کے بعد عقیقہ کرنا کیسا ہے حدیث حسن میں آیا ہے اختر نیمسا سلم بادما بلسا نبیا سلم نے اپنی طرف سے عقیقہ کیا جب نبی ہو گئے نبی ہونے کے بعد اس سے ثابت ہوا کہ جس کا عقیقہ نہیں ہوا عقیقہ اپنا کرے سلا تصویر حدیث صحیح سے ثابت صحیح لگئی رہی جن لوگوں نے ضعیب کہا ہے وہ چارے علم حدیث سے کمزور ہیں اور اس کے بہت سے محدثین صحیح ہونے قائل ہیں آخر میں شروعانی نے زبردست لکھا گیا بھی صحیح گمرہ صحیح جگہ ہی ہے جزاک اللہ خیر چلیے اچھی بات ہے ایک آپ انپڑھ ایک دماغ بات رہے ہیں بہت ہاں پوچھ رہے ہیں ملک صاحب حضرت کہ بیٹا اپنے باپ کی طرف سے قرآن کا صدقہ نل کا صدقہ کوئیا کا صدقہ مسجد کا صدقہ سب سے اچھا صدقہ جس میں صبح نہیں اختلاب نہیں وہ اولاد کا صدقہ والدین کی طرف سے بالکل کیوں ان نلول کا حدیث ابھی بچ... کہ بچہ والدین کی کمائی ہے دوسری بات اللہ کے رسول میری والدہ مر گئی اگر زندہ رہی تھی تو مجھ کو وسیع کرتی تو کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کا اللہ نے کہا کہا جا اللہ کے رسول میرا بیروہ جو باغ ہے وہ میرے ماں کے لیے صدقہ جاریہ ہے اس طریقے سے بہت سے ساتھ اپنے باغ اپنی ماں کے بارے میں تو نسل بھی ہے اور اس دن باغن بھی ہے دونوں سے اور کوئی سامان خریدا جا سکتا ہے. ہے تو اس کا سامان کس کے طور پر لیتا ہے لاکھ حرام ہے یہ بہ حرام ہے اس کو کوئی بھی حالات ہے جائز نہیں یہ سب مذہبی فلسفے ہیں یا بہت سے علماء کی اللہ سے بے خوفی اور دین سے کسی صورت سے اپنے دامن کو چھڑانا چاہتے ہیں بین تفصیل جو اس وقت بینکوں شہکات میں سب کے سب یہ سودھی کاروبار اس بات کا ممبا بیا یعنی کہ بیاں کو سوایا ربا جس نے ایک بہ دو بہ کی یعنی نرد اسی ادھار سو کا فرمایا یا تو اسی لے لیکن اگر سو لیا تو اس نے سود کھایا امام مالک کی موت کا پوری کتاب اسی پر مبنی اس لیے ہم نے کبھی نہیں لیا اور نہ کسی کو لے دیتے ابو ایک تو آپ کو بہت بعد میں سو دیا ہے یہاں ہم لوگوں نے ان ڈبوں پر بھی لکھا دیکھا کہ اسلامی طریقے کا ذبح جیسے مچھلی کا ڈبا سبزی کا ڈبا وہ چھپا لیا وہ اس میں بھرتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو ایسے ہی رسوا کرتا ہے آپ بتائی بھائی مچھلی کو طریقہ اسلامیہ زبا کیا مطلب ہوا کدار کا کیوں بس ڈبا چھپ گیا اسی میں کیما بھی بھر رہے ہیں مچھلی بھر رہے ہیں سب بھر رہے ہیں اسلام میں بینکنگ کوئی چیز نہیں ہے یہ سب زبردستی چیز ہے اسلام میں بینکنگ کبھی نہیں ہو سکتی اللہ کی بینک لوگوں سے ادھار لے لے پیسہ جیسے حضرت حضرت زوین اللہ تعالیٰ عمل کے یہاں جب کوئی علاقہ امانت تو کہہ دے اس کو مجھ کو قرض دے دو تمہارے لیے تمہارا حق ہاں ضائع نہیں ہوا کیوں نہ ضائع ہوگا کیونکہ امانت دار سے اگر امانت چوری ہو جائے تو حدیث ناکا کی امانت دار کو اس کی ذمہ داری نہیں تو قرض ہونے کے بعد یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے اب میری آسانی یہ ہوگی کہ امانت میں استعمال جسے آج ہمارے یہاں مدرسہ کھولتے ہیں تو مدرسہ گھر کا کل, کل ساتھ کرتے ہیں زمین لے لیا ہم دے دیں گے سب حرام چیزیں تو انہوں نے کہا اگر نئے تو مجھ کو بیٹھا پڑے گا اس کو لے کر چور چمار سب سے حفاظت میری مشکل یہ ہو کھل ہو جائے گی تیری مشکل احاطی اگر میں فاٹے میں جاؤں تو جب تک تیرا قرض ادا رہا تب تک میری نراش نہیں بانٹی جائے گی تو اس طرح سے عوام ان کو بے حد اللہ نے مال دیا بے حد کیا دیا مال دیا تو بینک یا تو لوگوں سے لے کہے کہ مجھ کو قرض دو اور قرض جب مجھ سے مانگو تو ہم تم کو دے دیں گے کر ایسا ہو سکتا بھائی مجھے آپ ایک لابھ دیں جب کہے گا کہ آج کے بعد ہم آپ کو لے کر دیں ورنہ کوئی صورت نہیں یہ سورت ہے کہ بینک میں سندوک کھلے اور وہ صرف اس کے حارس رہے رہ آپ کو پیسے نکال کر دیں آپ کو اپنے اپنے ہاتھ سے آپ بینک سے پیسہ نکال کر لے جائیں ورنہ گرامی بینک کا کوئی تصور نہیں اسلام میں یہ دور باقی سب ہے کیونکہ امانت میں تصوروں جائز نہیں ہے اور بینک پورا پورا امانت پر چلتا ہے پہلی کے کے بعد ہاتھ ساتھ اس کا کوئی سبوت نہیں بلکہ حدیث مجھ سے ہوں اصل میں میں بے سروسامانی کالم میں آیا حدیث مجھے سلا ہوں میں نے سروس لاطن میں بھی کہ مقدمے بھی جمع کیا اور اس اسکالرشپ میں نے کاغذ پر رکھا جو لڑکے کمزور ہوتے ہیں کہ اس کو یاد کرو تمہارا پانچ نمبر بڑھا دیں گے دس نمبر بڑھا دیں گے تو اس میں یہ ہے سما ترکا فتقوم ہر ترکسکری قائم کر ج عوام علا مفاصل ہاتھ رکو کرو پھر رکو سے سیدھے کھڑے ہو یہاں تک کہ سب کی سب ہڈیاں اپنی مفاصل تک پہنچ جائیں تو جس نے ایسے کیا اس کی ہڈی مفاصل تک تو نہیں پہنچی ایسے کرنے والے کہ جی, کیا جو مفاصل پر پہنچتی جیسے ہے اچھا اسلام کی کسی کتاب میں آپ کو یہ باب نہیں ملے گا سلف سے لے کر خلف تک کہیں بھی اس کا باب نہیں ملے گا کہ رکو کے بعد دونوں ہاتھ سینے پر رکھنا چاہیے دوسری بات نماز میں ہر ایک کیفیر دوسری کیفیر سے جدا ہے آپ تشود اول میں تورخ نہیں کرتے تصور سہنے میں تورخ کرتے ہیں اگر اس میں بھی تور نہ کریں تو آنے والا سمجھے گا کہ بھی جواب نہیں ختم ہوئی جائے لیکن آپ کرتے ہیں تو دنیا گاندھی کہ میری جماعت اب مجھ سے جماعت گئی مگر میں شریک مجھے ہونا ضروری ہے آپ چراغ کے وقت ایسے کرنا میرے ساتھ سلم رکو سوچتے تو بہت دیر تک کھڑے رہتے تھے اگر آپ ایسے کرتے تو اتنی دیر کھڑے ہو گئے تو آنے والا آدمی اور دیا کریں اللہ ہو کہتے یہ کیا ہوا الٹا ہو گیا تو تفریق تفریح بڑی اہم چیز ہے دونوں چیزوں کو اس لیے برمت مانیے گا بات اس یہ کہ ہم لوگوں کے باپ شیخ دن باز را کہ بھائی ہم لوگوں کو ابا سمیت دادا سمے اس لیے شیخ دن باز تو ہم لوگ بدا نہیں کہہ سکتے مگر یہ کام بالکل غلط ہے جیسے فتوا غلط ہوتا ہے ایسی فتویٰ غلط یہ جیسے البانی نے کہا صرف جہری نماز میں فاتحہ نہیں واجب پڑھنا کہیں شیخ شاہ البانی کا یہ بالکل غلط ہے سمجھا تو جیسے شیخ ابن تیمیہ نے کہا کہ سولہ بہت ہمارے نزدیک محبوب ہے لیکن حق ان سے بھی زیادہ محبوب ہے تو شیخ ادبانی بن باز ہمارے محبوب لوگ لیکن ان کے محبوب کے مطلب نہیں کہ محبوب کے لیے چھوڑ دیں اس لیے یہ نئی چیز جس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں بات سنائی نہیں نہیں غریب مدد کے لیے نہیں جا سکتا آپ اس کے لیے اس کی ایک صورت ہے اور ایک سارے مجھ سے کہا میرے حضرت پاس پچیس کروڑ سے اگر رکھا تو میں سر پکڑ لیا میں کہا پچیس کروڑ مجھ سے, کرو. سے شیخ میں آپ کے پروجیکٹ میں دے دوں میں نے کہا اللہ کے واسطے کبھی مت دیجیے گا میں اگر یہ چیز ہوتی تو میں بہت چیز پاکا آ رہا ہوں اور شاید نہ پاتا جہار چاہتے تو نہ پاتا اس سے اولن آپ نے اس کو کمانے کی کوشش نہ کیوں منسورا کے کرنٹ اکاؤنٹ صرف جمیلوں اور کھلتا ہے اشخاص میں کھلتا کرنٹ یہ سیونگ نہیں کھلتا اگر وہ لازمی ہے تو اگر آپ کا ٹیکس لگ رہا تو آپ اس کو دے سکتے ہیں مگر رشوت میں نہیں دے سکتے کیوں رشوت اپنا ذاتی فائدہ ہوا ٹکس ظالمانہ چیز ہے تو ظالم کا پیسہ ظالم کو دے دیا گیا سڑک وغیرہ نالی وغیرہ یا جیسے ہندو مسلم میں فساد ہوتا ہے تو مسلمانوں کے اوپر جرمانے یا مقدمات کے خرچ لگتے ہیں اس میں بھی دے سکتے ہیں کہ جس ظالم نے انہیں پریشان کیا اسی میں پیسہ گیا لیکن کسی ہندو مسلمان کبھی کسی کو پیسہ مند ہو اس کے استعمال کرتے اگر کچھ ایک صورت میں وہ توبہ کا ریاض سے کہ میں اس کام کی طرف وہ کبھی نہیں آؤں گا تو اس کے قرض کو آپ زخات سے ادا کر دیں اور سود کو سود سے ادا کر دیں بات نہیں دیکھیے مالیات میں مجھ سے جتنا پوچھے میں اب اس لیے کہہ رہا ہوں اما میں نے کیا خاص دیتا کیا وہ لوگ خاصہ اٹھائے میں مالیات میں بہت ماہر لوگوں میں سے میں نے اتنا پڑھایا ہے اور وہ زمین میں اتنے سوالات مجھ سے لڑکوں لڑکیوں عورت مرد بوڑھے جوان نے کیا پڑھایا بھی بہت سی کتابوں میں اور مالدار ملک میں رہنے کے ناطے بہت سے مسائل آئے قرض کیا لائے گی اس کی زکا سے نہیں ہو سکتی سود کیا لائے گی سود سے آپ کہیے کہ بس شرط ہے کہ آج سے تم آئے دو اللہ کا کہ ہم اب اس کتاب کو بھی نہیں آئیں گے ہم نے بھی دوستوں لوگوں کے ایسے قرض کر ادا کروائیں میں گھر لکھو کہ آج سے توغہ کرتا ہوں میں ایسے کام نہیں کروں گا تو میری زب زمین بہت چلتی بنا وزیروں تک میرے ٹینفون پہنچتے تھے ایک ساتھ میں نے بینک کا وہ رکوا دیا کمپیوٹر مہینہ بھر ان کا پیچھے چلتا رہتا نا جان نہیں پاتے تو میں نے کہا کاش اچھی حضرت آپ مگر ایک مہینے میں ان کو ہونا چاہیے اور میں نے کچھ سویا تھا تو میں نے ان کا کو درا کرا دیا اور ایک مہینہ کا وہ بچ گیا نقصان جو ہوتا تھا حرام پر <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> ہم تو ان سے پہلے بلاک کہتے ہیں اور سلاح وغیرہ نے کہا کہ اس کو جاہل لوگ کرتے ہیں یہی نہیں عورتیں وزو کرتے ہیں تو چارے ان کو بتائی آپ نے ہاں اور ٹھیک ہے سن لے آپ جاب سن لے آپ نے دیکھیے صحابی سے اگر ثابت ہے تو اس کا کوئی مانا نہیں یہ کس نے کہا کہ صحابی کا پیر بھی دلیل ہے شہر بانی کے ساگرت سے آگے بات داڑھی کٹانے کی ایکشت بات کہا تین صحابی سابت ہے میں نے کہا یہی دلیل غلط ہونے کی کیوں کو تین داڑھی سب کی تھی تین کو ثابت ہوا وہ اللہ کا پکا ہو گئے کیونکہ بہرحال بہت مجھ کو ڈنگ آتا میں نے کہا یہ دلیل اس بات کی کہ بالکل غلط تھا ورنہ سارے صاحبہ کے داری تھی کیوں تیر کے علاوہ کسی ثابت نہیں ہوا مخالفت ایس... ایس... ایس... کا مخالفت کیسی تو ضروری نہیں ہے اللہ نے قرآن اور حدیث کے احفاظ کی ذمہ داری دیبل باری کے باتوں کی ابو بکر عمر کی نہیں ہاں خلفا اربار کسی اور متفق کو تو اللہ اس کی ہاتھ کرے گا علیکم و سنت تو حالتوں کی سنتی اور سنت الخلفا کے مانے ہو کیونکہ چاروں خلفا اگر کسی سنت پر متفق ہو تو سنت مانی جائے گی یہ سب کہ ایک خصوصاری ہے کہنا کی صادق کا فیل حضرت عثمان نے جنہیں کی پہلی ادان رائج, رائج کی نا عبداللہ اللہ ابن عمر حسن بصری آتا نبی ابی ربا ہے سب کے سب اس کی کے بدا کے خارے عبداللہ ابن اب نے بدا قرار دیا اب آپ کیا کہیں گے کیا کہیں گے لیکن اس کو بھی کہیے کہ دیکھیے انٹیکٹ کھول کر کے فلا فلا جگہوں پہ فٹاوے اس پر اجماع ہے کوئی غلط باتیں بولتے ہیں صحابی کا فیل اجمانی وہ دلیل نہیں تو صحابی معصوم نہیں صحابی ایک دوسرے کو اپنی مخالفت کی اجازت دیتے تھے اب وہ بکر عمر عثمان کے لوگوں نے مخالفت دیتے. کبھی ڈانٹے نہیں تم میری مخالفت نہیں کی تو در کیسے ہوگی سبوتی کوئی چیز ہے ہی نہیں سر یہ سب بلاجک بات ہے اسلامی حکومت کہتے ہیں اور اگر کسی ملک میں اگر کاروبار چل رہا ہے تو جیسے آپ کسی مسلمان کو اگر سعودی کاروبار سو آپ کافر نہیں کہتے بالکل دیکھیے اسلامی حکومت کا مطلب وسلم نہ سمجھیے آپ جیسے کسی مسلمان کو آپ محمد صلی اللہ نہ سمجھیے تو جیسے بدکار بھی مسلمان ہوتا ہے ایسی حکومت بھی اگر بدکار ہے تو اسلامی حکومت ہے لیکن فاسق و فاضل حکومت ہی ہے لیکن یعنی کوئی اسلامی حکومت نہیں اسلام مسلمان لیکن غلط کار تو مسلمان ہے مگر غلط کار مسلمان ہے اس لیے جو تصور لوگ کرتے ہیں کہ حکومت ابو ابوبر عمر کی ہو جائے تو یہ تو سوچنا ایک خیال ہے کہ جب آئیں گے مہدی امام مہدی حضرت عیسیٰ اس اس کا تصور کریے کہ وہ حکومت بالکل ابو پر عمر عثمان جیسی ہے نہیں مسلمان کی حکومت ہو جہاں پر اسلامی نفاذ نہ ہو سمجھا اسلامی نفاذ نہ ہو لیکن اسلامی نفاذ ہو اور اس کے باوجود بھی حرام کاریاں ہو رہی ہیں سود کھایا جا رہا ہے شراب بھی پیا جا رہا ہے تو یہ فاسق حکومت ہے لیکن اسلامی حکومت لیکن جیسے ابھی ہندوستان پر عبد صاحب ریسول جو تھے تو ریسول جن جی میں سب سے بڑا ہوتا ہے لیکن وہ اسلامی حکومت نہیں کیوں انہوں نے اسلام کا نامی نہیں اور اسلامی حکومت کیسے ہو جائے گی چاہے شبد بن جائے ریسولوں کا اگر ہم ہو جائیں تب بھی اسلامی نہیں ہو اس اسلام کا نام ہی نہیں ہے تو پہلے اسلامی ہو جائے گا ہاں اسلام نام آئے تو کہا جائے اسے کو علم نے اس لیے بچار نے کچھ نافذ کیا کچھ نافذ نہیں کیا اگر کسی کو بولے کہ جگہ کا کاروبار چل رہا ہے مسلم کنٹری کا تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اس کا مطلب بتایا جائے مسلم لوگ آپ کو اگر آپ نے اگر آپ اکسانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو بری بات ہے لیکن اس تمبی کے لیے کہہ رہے ہیں ابھی ہم نے کہا ہم نے کہا اسرائی میں بینکنگ کوئی چیز نہیں ہمارا مقصد اکسانا نہیں ہے ہمارا مقصد تمبی کرنا ہے کہ آپ اس غلطی میں آپ مت پڑے گا اکسانے کی اگر نیت ہے تو بہت ہی بدکاری ہے بدکوش انسان ہے جو حکومت خراب اگا رہے ہیں لوگوں کیوں حکومت سے لڑائی کا جو نقصان ہے وہ سب ظاہر ہے لیبیا میں اور کہاں کہاں کو دیکھیے سوریا میں شیخ ساحل فوجان احمد یہ دو ہم دو انسان ہیں جن کے فتوے نہیں بدلے شروع سے اب تک بکیا آج دن فتوا دو مہینے بعد دوسرا فتوا چار مہینے بعد تیسرا فتوا ہاں دیکھا اس لیے حکومتوں سے لڑائی نہیں حکومتوں سے دعا کرنا معاشرے کی اصلاح کرنا کیونکہ جتنے معاشرہ اصلاح پکڑے گا اتنی حکومتیں ٹھیک ہوتی جائیں گی لیکن حکومت خلاف جنگ کرنا کیا کرو گے ابھی دو پولیس آ جائے سارے لوگ باہر سے ڈر چل جائیں کیا کریے گا اس لیے حکومت سے لڑائی کرنا ایسے ایسے ہاتھی سے لڑائی کرنا ہاتھی آپ کو سوٹ سے بڑے دیوار سے مار دیا میڈک کی طرح ختم ہو گئے ایک منٹ میں اب ہم اٹھنا چاہتے ہیں کیونکہ موہد ہے انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے موقع دیا بار بار تو رات بھی, بھی ہے پروگرام لیکن چلا ہوتا ہے